بسم اللہ الرحمن الرحیم النور آیت نمبر 11 مضمون وہی ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے لیکن اسی مضمون کے ذیل میں ایک واقعہ اور اس واقعے میں بے شمار اسباق وہ ذکر کیے جا رہے ہیں اور آج کے معاشرے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کو ہمارے لئے ہیں ہمارے لیے واقعی یہ غزب بنو مستلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی آپ صلی اللہ عضاء عائشہ رضی اللہ عنہ خود روایت کرتی ہیں اس واقعے کو آپ جب جاتے تھے تو جاتے وقت کسی بھی قصبے میں جاتے تھے اور ارادہ یہ ہو کہ امہات المنین کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے تو آپ پورا فرم ڈالتے تھے حضرت عائشہ کا نام نکلا آپ نے حضرت عائشہ کو ساتھ لیا واپسی کے اوپر ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر جو ہوا ایسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خز حاجت کے لیے گئی اور وہاں فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوا میرے گلے کا ہار ٹوٹ گیا ہے. تو میں اسے ڈھونڈنے میں لگ گئی مجھے واپسی آنے میں دیر ہو گئی اور جب میں واپس پہنچی تو قافلہ جا چکا تھا اور فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ پردے کے احکامات نازل ہو گئے تھے اس لیے خواتین کو ہودج میں بٹھا دیا جاتا تھا اور وہ ہودج پرانے زمانے میں اگر لوگوں نے دیکھا ہو جیسے دلہن کی پالکی ہوتی ہے اس قسم کی ہوتی تھی اور اس کو سواریوں پر رکھ کے لے کے جاتے تھے تو وہ چاروں طرف اس کے پردے لگے ہوتے تھے وہ خادی وہاں کے اٹھا کے رکھ اس پر تو عائشہ رضی اللہ عں فرماتی ہیں کہ تو وہ میرا جو ہودش جو کجاوا تھا اس کے اوپر کجاوے پہ کس دیا ہودج کو اور انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہے نہیں کیونکہ اس وقت چونکہ ہماری خوراک بہت معمولی تھی اور خواتین عام طور پہ دبلی پتلی سی ہوا کرتی تھی یعنی ہلکی پھلکی یہ فرمایا ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی یہ ہلکا پھلکا ہی ہونا چاہیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی دونوں کو تو تو انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ اندر کوئی نہیں ہے وہ سمجھے کہ شاید بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے اٹھا کر رکھ دیا اور قافلہ چلا گیا اچھا ہار ٹوٹنے کا تذکرہ اس واقعے میں بھی ہے اور ہار ٹوٹنے کا تذکرہ تیمم کے واقعے میں بھی ہے اب میں اس کی تحقیق کر رہا تھا بیٹھ کے کہ یہ ایک ہی واقعہ یا ہے یا عہدہ عہدہ واقعات ہیں لیکن مجھے اتنا وقت نہیں مل سکا کہ میں تحقیق کر لوں ہو سکتا ہے ایک ہی واقعہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں یہ تیمم کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے کہاں پہ سورہ معدم میں چھٹے پارے میں بہت پیچھے ہو گیا چھٹے پارے میں گزر چکا ہے تو جب قافلہ چلیں گے عائشہ رضول نے جب کو مقام معلوم تھا وہاں آ کے بیٹھ گئی انہیں پتا تھا کہ ظاہر سی باتیں کہ جب مجھے گم پائیں گے تو ظہری باتیں تلاش کریں گے اور یہیں پر ہوں گے تو مل جاؤں گی تو وہ اپنی چادر تھی ان کے پاس وہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئی وہاں پہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ یہ پیچھے پیچھے چلا کرتے قافلے کی کوئی چیز گری پڑی ہو کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھاتے ہوئے چل آئے تو یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے انہوں نے ان کو ان کو انسان کا سایہ سا نظر آیا کہ کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے تو قریب آئے تو آ, ان کی نظر پڑی مجھ پر اچھا پردے کے احکامات آ چکے تھے زمانے میں پردے کے حکم سے پہلے سفان نے عائشہ کو چونکہ دیکھا ہوا تھا دیکھ کر پہچان لیا اور جیسے عائشہ پہ نظر پڑی تو ان اللہ ون الراج پڑھا اور بولا جیسے میں نے ان کی کان میں آواز سنی تو میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانک لیا اور وہ آیا قریب آ کے انہوں نے سواری کو کہ اگلے دونوں ٹانگے جیسے نیچے کرتے ہیں نیچے کی تاکہ میں بغیر کسی سہارے کے بیٹھ جاؤں اونٹ کی اوپر تو میں اونٹ پر بیٹھ گئی انہوں نے سواری کو ساتھ لے کے چلنے لگی یہ فجر کا وقت واقعہ تھا دوپہر میں جا کے ہم قافلے میں مل گئے جیسے سفان قافلے میں ملے تو غالباً اس قافلے میں عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا اور ان کو تو کوئی نہ کوئی موقع چاہیے ہوتا تھا مسلمانوں کی کمزوری کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باللہ کمزوری کا کوئی نہ کوئی بات چاہیے ہوتی تھی کیونکہ ان کا تو ان کو تو یہ تو قصب میں بھڑک رہے تھے نا اس میں تو انہیں ایک موقع مل گیا کہ سفان کے ساتھ عائشہ آئی ہیں اکیلی اور کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے اس نے لے کے ایک کی دو کی چار وہ, کے جو ہے نا وہ, وہ آئی ہیں اور پیچھے ان کا تو پہلے سے کوئی چکر تھا اور نعوذ پتہ نہیں ایک کی کی چار چار اور چار چھ لگا لوگوں کے بیان کرنا شروع کی اچھا اس کے ساتھ جو ان کو منافقین کا اور ٹولہ تھا اس نے بھی بیان کرنا شروع کیا کہ نوزب اللہ پتہ نہیں کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور ان کا آپس میں نوز کوئی چکر ہے اور بہت کچھ معاملات گڑبڑ ہو گئے آگے اور ان باتوں کا پھر وہ چرچا ہونے لگا ظاہر بات ہے وہ تو قافلہ تھا کافلے میں چرچا ہو گیا تھوڑا بہت اب جب یہ مدینہ پہنچے تو وہاں پہ قصہ خانیوں کا رات کو بیٹھ کے مجلس آرائی جب ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے مجلس آرائی کے ٹائم پہ اب وہ پتا چلا فلاں محلی کی لڑکی کا کیا ہوا تو بس وہ اس میں یہ قصہ خانی شروع اور منافقین نے تو اس کو بہت زیادہ چرچا کیا اب ظاہر بات ہے جس چیز کا پروپگنڈا زیادہ ہوتا ہے تو اچھا خاصا بھلا آدمی بھی جو ہے نا امیر یار سننے میں آ رہا اچھا ہاں ہو رہی ہوگی صاحب ہم کیا ہمیں کیا پتا پتا کر کے بتاؤ یار تو وہ اچھا خاصا چنگا والا پڑ جاتا ہے صاحب کی زبان سے بھی کچھ الفاظ ادا ہو گئے جس میں حضرت سحسان بن ثابت رضی اللہ اور حضرت مستر رضی اللہ دونوں کی بار صحابہ میں سے ہیں ان میں سے بھی کچھ الفاظ اس قسم کے ادا ہو گئے باقی ان دو کے علاوہ کسی کا نام حدیث میں نہیں ملتا کہ کسی نے تو ایک کسی کوئی بہرحال اس میں پڑا ہو عائشہ اللہ عنہ فرماتی میں مدینہ واپس آ کے بیمار ہو گئی اور ایک مہینے تک میں بیمار رہی اور میں یہ دیکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے تو اس طریقے سے آپ کی وہ محبتیں اور شفقتیں نہیں تھی جو آپ کی پہلے ہوا کرتی تھی وہ اس آپ بس خیریت دریافت کر کے فوراً چلے جاتے تھے بیٹھتے نہیں تھے میرے پاس آ کے تو ایک دن جو ہے وہ جب میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو رفع حاجت کے لیے ہم مدینہ سے کچھ باہر جا تھے تو حضرت مستر عنہ کی جو والدہ تھی ام مستہ ان کے ساتھ میں قزا حاجت کے لیے جانے لگی تو واپسی کے اندر ان کا جیسے وہ چادر اوڑھتے تھے نا چادر پاؤں میں اٹکی اور وہ گری تو گرنے کے بعد انہوں نے کہا مستہ ہلاک ہو جائے مستہ ہلاک ہو جائے یا مستہ ذلیل ہو جائے دو طرح کے الفاظ ہیں تو انہوں نے اما جان آپ کیا کہہ رہی ہیں مستر تو اصاب بدر میں سے کہتا ہے تو وہ چلتے چلتے کہ وہ یہ کہتا وہ تو پتہ ہی نہیں تھا اب اب دیکھیں آپ صلی اللہ کا بھی کتنا ظرف ہے سنتے جا رہے کچھ کہہ نہیں رہے اپنی بیوی سے آگے سمجھ آ رہی ایک مہینہ گزار لیے اس چکر میں کچھ نہیں کہا پورے مہینے تک اچھا میں نے یہ بات سنی تو میں تو ہلچل مچ گئی ہوں اور وہ بھی سمجھ میں آ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طریقے سے محبت کیوں نہیں دے پا رہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یارسول آپ مجھے اپنے اماں کے گھر کی اجازت دے دیں میرا یہ تھا وہاں جا کے میں حالات کی صحیح تصدیق کروں گی کہ بات کیا ہے میں آئی اپنی اماں کے پاس اور میں نے آ کے کہا کہ میں نے ایسی ایسی بات سنی تو امی کہا کہ کوئی اور جو عورت اچھی مطلب کہ اچھے حسب نصب والی ہو خوبصورت ہو اور اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس پر توہمتیں نہ لگیں تو رائشہ فرماتی میں نے کہا سبحان اللہ اس سے میری سوکنوں کا کیا تعلق لوگ عام لوگ تذکرہ کر رہے تو سوکنوں نے تو کوئی اس قسم کی بات نہیں کری تو بہرحال جب اماں جان سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی تو کہنے لگی میں پوری رات روتی رہی اور اس کے بعد جتنے دن گزرے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے زید بن حارثہ جو آپ کے جو منہ بلے بیٹے کہلاتے ہیں آپ کے جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے تو ان کے بیٹے حضرت حضر اساما ان سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے یعنی آپ دونوں گھر کے افراد تھے حضرت علی بھی آپ کے بیٹوں کی طرح تھے حضر اسامہ آپ نے ان کو بلایا اور اپنی بیوی کے متعلق مشورہ کرتے چلیے کہ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں یہ باتیں میں سن رہا ہوں حضرت عدالسامہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے حضرت عائشہ میں خیر کے سوا کوئی چیز نہیں تھی یار میں گھر میں ہوں گے تو بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی میں نے خیر کے سوائے ان میں کوئی چیز نہیں دیکھی اور علی نے تھوڑا سا مختلف فرمایا تھا فرمایا رسول اللہ آپ پر تنگی نہیں ہے اور تو اور بھی ہیں اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ کہیں اور بھی جا سکتے اور باقی آپ ایسا کر لیں بریرہ سے پوچھ لیں عائشہ کی باندھی تھی خادمہ تھی تو آپ نے بریرہ کو بلایا اور بریرہ سے پوچھا تم عائشہ کے کی متعلق کیا کہتی ہو کہا کہ یا رسول اللہ، اس میں خیر کے سوا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی پھر آپ صلی اللہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے آ, کھڑے ہونے کے بعد لوگوں میں خطاب کیا اور آپ نے کہا کہ لوگوں میری اس اس شخص کے خلاف میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت میرے گھر تک پہنچ گئی عبداللہ بن اوبئی مراد تھا حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ, اگر وہ اوس قبیلے میں سے ہوگا اوس اور حضرت کی جو ٹکراؤ تھا یہ حضرت کے تھے تو کہا کہ اوس میں سے ہوگا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے اور اگر حضرت میں سے ہو ہمارے قبیلے کا ہوگا تو آپ جو اشاعت فرمائیں گے وہ ہم کریں گے دارن یہ تھوڑا سا عجیب سا یا تو ایک ہی با, آ, یہ بات تھوڑی سی اس میں <coughs> ملو, کی پھل کی قبیلے کی طرفداری کی بو آ رہی تھی تو معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا دوسرے قبیلے سے بھی ایک صاحبی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا تم اس کو قتل نہیں کر سکتے یعنی تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ قتل کر دوں گا آپ یہ کہنا چاہیے رسول اللہ جو آپ نشاد فرمائیں گے وہ کر دوں گا تو, تو آوازیں کچھ اونچی ہوئی آپ صلی اللہ وسلم حالانکہ نمبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت <coughs> اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کچھ بشری کمزوریاں کچھ ظاہر میں سارے, سارے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی بجلی سب خطائیں معاف کر دی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھا عائشہ کے پاس تشریف لایا اور آپ نے ادھا عائشہ سے کہا عائشہ اگر تم سے اگر, اگر تم بریو ذمہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات حاصل کرتے اور اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ غفور رحیم اللہ سے معافی مانگ دیکھ رہے ہیں کتنی نپی تلی اور کیسی جامے گفتگو ہو رہی ہے کوئی جذباتیت نہیں ہے حالانکہ آدمی بیوی بی کے معاملے میں کیسے جذباتی جاتا ہے تم نے ایسا کیا نہیں کچھ ہے. اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو بس حدیث میں آتا ہے نا جو نرمی سے محروم نہ وہ ہر بلائی سے محروم نہ جو نرمی سے محروم رہا ہر بھلائی سے میں رو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کیسا عجیب و غریب پارے آسمان ایک مہینہ آپ نے تو گفتگو ہی نہیں کی اس موضوع سے متعلق اور شک کی مزاج کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ کیا نہیں کرتے فون ٹاٹول رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں ذرا سی کہیں سے ہوا لگ جائے بس وہ شروع ہو جائے بیویوں کو بھی حال ہوتا ہے شوروں سے بیوی ایسے زیادہ شکر شک رہی ہوتی ہے وہ ہمارے ایک ٹیچر پڑھانے آتے تھے ہم نے ان کو پتہ نہیں کہ کوئی چیز دی تو کہنے لگے کہ یار میں گھر نہیں لے کے جاؤں گا بیوی بی شک کرے گی کسی اور ٹیچر تھے ہو سکتا ہے خواتین کو بھی پڑھاتے ہو تو دونوں کے حالات عجیب و غریب ہوتے ہیں ایک اعتماد کی فضا ہونی چاہیے تو آپ نے یہ فرمایا کہ کہا یا رسول اللہ لوگوں اگر میں اگر میں تقزیب کروں اگر میں تصدیق کروں تو میں اس چیز کا اقرار کروں گی جو میں نے کی نہیں اور اگر میں تقسیب کروں یعنی میں کہوں کہ میں نے نہیں کیا تو لوگ میری باتوں پہ یقین نہیں کریں گے لیکن آپ کی بات سے بہرحال مجھے یہ تسلی ہو گئی کہ اللہ میری برات ضرور نازل فرمائے گا پہلے اس, اس کا جواب دینے کے لیے آپ نے حضرت کیا نام ہے عائشہ نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ کہ رسول اللہ آپ یا ابا جانا آپ یار اللہ کے رسول کو جواب دیجیے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کو کیا جواب دینا ہے پھر ہم حضرت جو والدہ تھی ان کے ان سے کہا کہ اماں آپ جواب دیجیے کہا مجھے نہیں معلوم کہنے لگے میں تو بہت چھوٹی تھی لیکن بہرحال میں نے یہ جواب دیا کہ اگر میں تصدیق کروں گی تو اس بات کا انکار کروں گی جو میں نے کی نہیں اس بات کے اقرار کروں گی اور تقسیب کروں گی تو لوگ میری پر کون یقین کرتا ہے ابھی معاشرے میں ایک ہوا پھیل جائے سی بات ہے پھر لوگ یقین نہیں کرتے لوگ پھر بھی باتیں بناتے ہیں بہرحال کچھ دن اور گزر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرمائیے اور یہ پورا ایک روکو عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں یہاں پہ نازل ہوا اس لیے اہل سنت و کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی یعنی اس کا توہمت کا قائل ہو وہ آدمی دائر اسلام سے خارج ہے یعنی عائشہ پر یہ سمجھتا ہو کہ اللہ ان سے کوئی گنا ہوا ہے تو وہ دائر اسلام سے خارج ہے یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے جس نے یہ باتیں کری ہیں تو اللہ نے فرمایا اچھا یہ عائشہ رضی عز اللہ اللہ المومنین صلی علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی بی عز ویسے تو سب سے سب سب علماء کے اختلاف ہے خدیجہ کا رتبہ بڑا عائشہ کا بڑا لیکن بہرحال خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت تھی اور دین زیادہ تھا عائشہ سے ملا امت کو دونوں کے بہرحال اپنے مراتب ہیں اور لیکن بہر عائشہ کا بھی کوئی کم رتب بنی تو ایسی بیوی کے متعلق اس طرح کی باتیں مشہور ہو جانا تو ہر مسلمان جو صحیح مسلمان ہوگا وہ تو غصے سے پاگل ہوگا یہ کیا باتیں کی جا رہی تو اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو ٹھیک ہے برائی ہوئی ہے لیکن اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے وہ خیر کیا ہے وہ احکامات جو اللہ نے اس کے آگے اور پیچھے نازل کروائے دنہ کی وہ نازل فرمائی تحمد کا معاملہ نازل فرمایا اور اللہ تعالی نے بہت سی باتیں جو بہت سی اسباق ہیں اس میں اس ملنے والے جو رہتی دنیا تک کے لئے رہتی دنیا تک کے لئے لا عمل ہے اس میں رہنمائی ہے <تصفح> تو وہ خیری خیر ہے بل ہوا خیر لگو لِكُلِّ اِمْرِئِ اِمْ مِنْهُمَّ من تَسَبَ من ان میں سے ہر شخص کے لئے وہی گناہ ہے جو اس نے کمایا ولز طرح من لہو آداب العظیم اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا بوجھ اپنے سر لیا اس کے لئے تو بہت بڑا آزاد ہے یعنی اس سے مراد عبداللہ بن اوبئی چھوٹے موٹے بھی لوگ باتیں کر رہے تھے لیکن اصل جو اس کا سرغنہ تھا جہاں سے ساری باتیں نکل کے آ رہی تھی وہ تھا عبداللہ بنوبی اللہ نے فرمایا اس کے لیے بہت اللہ تعالی نے دردناک عذاب رکھا ہے اس سمے تمین فسین خیرہ وقال مبین ایسا کیوں نہ ہوا جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہ دیتے یہ تو ایک کھلا بہتان ہے پہلا سبق یہ دے دیا اگر تم زندگی میں کبھی بھی رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی ہے کسی بھی عورت کے متعلق کسی بھی مرد کے متعلق یہ سنو گے تو کیا کہانی بات یہ نہیں ہے کہ پھر بس وہ سن لی تو سن لی اچھا میں نے دیکھا تھا وہ فلاں لڑکے کے ساتھ جاری تھی پہلے بھی میں نے سنی کوئی چکر تھا اس کا ہمارے یہاں تو یہ گفتگو ہوتی ہے نا اچھے خاصے نمازی حاجی صاحب بھی جو ہے نا بیٹھ کے بڑے مزے لے لے کے سن رہے ہوتے ہیں اور نفس اس سے مزہ لے رہا ہوتا ہے اب برائی کا تذکرہ برائی, برائی کا تسکرا برائی سے نفس سے بھی مزے لیتا ہے لاحب اللہ, الجہر بسوئی من القول اللہ من ظلم اس کے ضلع میں نے لمبی بات کی تھی چھٹا جانسے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کا خود وہ عورت اگر اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ کھڑے ہو کے بات کرتی ہے گئی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی اور مجھے اس زیادتی سے بچایا جائے تو ٹھیک ہے معاشرہ میں کیوں یہ سلگایا جا رہا ہے اس مسائل کو کیوں اخبارات جو ہمارے بھرے چیزوں سے سوائے برائی کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہمارے اس کی برائی اس کی اسکنڈل اداکاروں اس اس اس اس اس کے اسکنڈل کے اسکنڈل, فلاں کے اسکنڈل, عام لوگوں کے اسکنڈل پہ پوری دنیا کھڑی کرتی ہے یعنی معاشرے کو یعنی ہر آدمی کی کا تعفن دیکھو برائی دنیا میں کس سے نہیں ہوتی لیکن جب تک برائی چھپی ہوئی ہے تو برائی آیا نہیں ہوتی اللہ نہ کرے آپ کے جسم پہ کچھ زخم ہے کچھ ہے آپ نے لباس پہن لیا تو لوگوں کو کیا پتا کیا, کیا چیز ہے کیا گڑبڑ ہے آپ نے اور لیکن ظاہر جب آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ اپنی برائیاں لوگوں کے زبردستی ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر برائی پھیلے گی پھر برائی اتنی پھیلے گی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک علاقے میں سارے نکٹے رہتے تھے ناک والا گیا تو لوگ اس کو پکڑ کے, کے سالم آدمی ہوں بولا نہیں تم سالم بھی ہو تم غلط ہو کیونکہ وہ سارے نکٹے اس کی ناک بھی کاٹ دلے تو معاشرے کے ان کی برائیوں کو اتنا بیان کرو, ہر آدمی پہ اسکینڈل بناؤ یعنی الاما کو بھی شکی نگاہ اس کو بھی ہر ایک کو شکی نکاح سے دیکھو اور اس کے بنا بنا کے پیش کرو تاکہ جو آدمی پاک باز ہو وہ بھی سوچے میں پاک باز کی سارے لوگ خراب ہیں میں بھی خرابی ہو جاؤں بادشاہ کو اس مزاج پہ لے کے جانا چاہتا ہوں تو پہلی پہلا سبق یہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ یہ کہنا چاہیے تھا اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے یہ تو کھلا بہتان ہے سیدھے سے بھائی ضرورت نہیں ہے مزید بات کرنے کی مزید کورید ہو گے آگے چلو گے بات سے بات نکلے گی بولا بھائی ہم نہیں مانتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا بولے ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے بس لو لا جا وہ آلے ہی بھی کیوں نہیں وہ لائے اس پر چار گواہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایسی بات سنو گے تو تم کہو گے بہت نہیں ہم نہیں مانتے دوسری بات چار گواہ اگر کوئی بات کرے تو سب چار گواہ ہے تمہارے پاس ہے چار گواہ نہیں وہ تو میں نے رات کو دیکھا تھا کھڑکی میں سے جھانک کے فیض لمیا تو بشولا اگر وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے اگر سچے بھی تھے تو بھی جھوٹے اگر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا اور بالکل سچ بیان کر رہے ہیں صاحب خدا کی قسم میں سچ بول رہا ہوں چار گواہ ہے نہیں تو جھوٹے ہو चार गवा नहीं है तो झूठे हो कोड़े भी लगेंगे चलो कोड़े तो अदालते लगाएंगी लेकिन हम क्या कहेंगे झूठे हो कोड़े लगाना अदालत के काम है और हमारा क्या काम है झूठे हो झूठे ये बोलना है उनको कि तुम झूठे हो अगर चार गवा नहीं है तो तुम झूठे हो وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَتِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا فَضْتُمْ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کے رحمت تم پر, تو د... تم پر دنیا اور آخرت میں تو ضرور تمہیں پہنچتا بہت بڑا عذاب اس معاملے کے باعث جس کا تم نے چرجہ کیا تم کسی عارت کی عزت کو کسی مرد کی عزت کو معمولی سمجھتے ہو اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تم پر آساب برستے کو الفاظ عام ہیں واقعہ تو ایک واقعی فک کی بات ہو رہی ہے عائشہ اس کے متعلق بات ہو رہی ہے لیکن عمومی حالات میں بھی ان معاملات کو نازک نہ, نہ لو خاندانوں میں پنچایتیں بیٹھی میں الگ پنچایت بھائی کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پنچایت ہو ہے وہ اپنی رائے دے رہا ہے وہ اپنی رائے دے رہا ہے وہ کیا بدماشی لگائی ہوئی کیا کرا ہوا تم نے یعنی اتنی پھیل جاتی یہ باتیں کہ پانچ پانچ سال کے اچھے اچھے سال کے بچوں کو بعض اوقات یہ باتیں پتہ چل جاتی ہی. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اس طرح کی حرکتوں پہ تمہارے پر عذاب برس جاتا اور آپ دیکھ لیں جن گھرانوں میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا کے اور اچھالا جاتا ہے وہ الفت وہ و محبت اور وہ شائستگی نہیں پا پاتے وہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک آگ لگ جاتی ہے. یعنی بعض گھرانوں میں ایسی عجیب عجیب توہمتیں اٹھا کے باپ پر ہی تہمت لگا دی بیٹی کے متعلق عجیب بےحودہ گفتگو اس نے اس کے باپ پہ لگا دی اس نے اس پہ لگا دی اب ایک کیا ہو گیا تم لوگوں کو یاد اور یہ اچھے خاص کسی مطلب کہ الٹ اپ گھرانے وہ گھرانے جن میں نوازیں پڑھی جاتی ہیں جن کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں حافظ بچے جن گھرانوں میں ان گھرانوں میں یہاں تک گفتگویں ہو جاتی ہیں کہ اس پہ تہمت لگا دی اس پہ تحمت کو مسئلہ ہی نہیں ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ ہلکی بات ہے اور جب ظاہری بات ہے آپ کسی کی بیٹی کے متعلق بات کرو گے تو کیا خیال ہے آپ کی بیٹی کے متعلق گفتگو نہیں ہوگی یہ وہ قرض ہے جو دنیا میں چکا دیا جاتا ہے آپ کسی کی بیٹی کی عزت اچھالو لوگے آپ کی اپنی عزت اللہ تعالیٰ وہ حدیث ہے نا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ضرور رسوا کر دیتے ہیں اور آنکھوں دیکھی باتیں بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزتیں لی ان کی اپنی بیٹیاں بھی نہیں بچ سکیں اپنی بیٹیاں بھی ان کی ضروری ہوگی کل بات کریں گے اللہ تعالیٰ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله بعد الهدايه واغفر لنا من دون رحمه انك انت الوهاب اللهم ارحمنا لترك المعاصي ولا تجعلنا لعاصيتك اللهم اخرجنا من ضلال دينك و املئ محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا وصلنا الله تعالى على خلقه محمد على اله واصحابه اجمعين رحمته <تصفيق> الله <تصفيق> حضرات <تصفيق>